آدَمُ مِن و كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورة البقرہ آیت نمبر سینتیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی یقیناً وہی اللہ ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے جب سیدنا آدم علیہ السلاۃ والسلام نے وہ پھل کھا لیا جو اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زمین پر اتارا اب ظاہر ہے وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی تھی تو اللہ رب العالمین نے کچھ کلمات اپنے بندے آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ وہ کلمات پڑھ کے ان سے دعا کر کے وہ اللہ سے توبہ کریں وہ کلمات جو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کر دیں وہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل کی آیت نمبر 23 ہے فرمایا رَبَّنَا وَلَمْنَا تَغْفِرْ لَنَا مِنَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے سورت آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثُم فتاب عليه وهدا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس پر پس اس پر توجہ فرمائی اور اسے ہدایت دے دی سیدنا عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فت القم و مبی کلیمات کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آدم نے کہا یا رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا اللہ نے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی اللہ نے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت کو درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا اللہ نے فرمایا ہاں مصدر کے حاکم میں یہ حدیث موجود ہے اللہ اکبر یہ میرے بھائیوں ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو غلطی کی وجہ سے جب دنیا میں بھیجا تو پھر یہ دعا بھی قبول کر لی کہ ٹھیک ہے تم اگر دنیا میں رہ کر نیکیاں کر کے میری فرما برداری کر کے آؤ گے تو میں تمہیں دوبارہ جنت میں لوٹاؤں گا فتابہ علیہ ان ہوا خالص توبہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں اپنے گناہوں کے نقصان کا احساس اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم فتابہ علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازم ہیں اور تبھی ہی نہیں کہ محالہ ان کے نتیجے میں سزا مل کے ہی رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے تو گناہ جو بندہ کرتا ہے وہ اگر ان تین شرائط پر عمل کر لے اور اگر اس نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی کا مال غصب کیا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کو مارا ہے تو پھر چوتھی حقوق العباد میں چیز شامل ہو جائے گی کہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی یا اس کے اس نقصان کا اضالہ بھی کرنا پڑے گا تب جا کر اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کرے گا تو اس میں اس آیت میں یہ بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ دعا سکھائی ربنا نا انفسنا انفسنہ و علم تقفرلنا و ترحم نالن من الخاسرین یہ دعا کی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت حوا بھی ان کے ساتھ تھیں اور پھر یہ پورا کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا تناسل کا سلسلہ چلنا تھا تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا اب جو نیک ہوگا وہ اللہ ان اللہ کہ فضل و کرم سے جنت میں چلا جائے گا جو برا ہوگا وہ جہن میں جائے گا یہ ایک نظام پھر اللہ نے بنایا اب اس میں ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ نے سکھائی اب بہت ساری سخت ضعیف اور موضوع روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو پھر انہوں نے جنت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا پھر انہوں نے اپنے جب ناخنوں میں دیکھا جو ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے کے ناخن تھے تو اس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر نظر آئی تو انہوں نے اس کلمے کا وسیلہ دیا اور پھر بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے وہ انگوٹھے پر ان کی تصویر آئی تو اس کو چوما تو اس میں سے لوگ پھر مختلف باتیں نکالتے ہیں انگوٹھے کو چومنا یہاں سے ثابت کرتے ہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالنے کو کا ثبوت یہاں سے دیتا ہے کہ جی انہوں نے یہ وسیلہ ڈالا وسیلے کے ساتھ دو آ کی تو اللہ نے قبول کی حالانکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں یہ احادیث جو ہیں ان کو بڑے بڑے کباب محدسین نے اپنی موضوعات کے اندر امام ابن جوزی نے اور ملا قاری نے اور بہت سارے محدثین نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ ان سب نے ان کو اپنی اپنی کتاب الموضوعات اور کتاب الاحادیث حدیث اور مختلف کتابوں کے اندر نقل کیا ہے اس لیے ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو آج اللہ رب العالمین نے سکھائی وہی قابل قبول ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اور پھر ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جتنے نبیوں کو دعائیں سکھائی ہیں وہ ڈائریکٹ پکارنا سکھایا ہے اور ابانا غلامہ اور لا اللہ تو آخر نہ ربنا نہ فت دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جتنی دعائیں ہیں وہ سارے کے ساری ڈائریکٹ اللہ کو پکارا گیا ہے اور اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور مقام پر اللہ کا فرمان ہے وہ ادا سا ال کا عبادی قریب میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہا ہوں ان سے کہیں میں قریب ہوں اجیب تعوت ادا داآن جب کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو سنتا ہوں فلیہ بولی اور میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ادعونی استجب لکم تو مجھ سے دعا کرو میں دعا کو سنوں گا تو یہ جو وسیلوں کا چکر ہمارے ہاں چلتا ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے تین جائز وسیلے ہیں جو کہ ہم ڈال کر اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں پہلا وسیلہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ ہے دوسرے نمبر پر اپنی کسی نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگنا یا کسی زندہ نیک کتاب و سنت کے متبع انسان سے دعا کے لیے کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں ان کے علاوہ کسی کے نام کسی کی ذات کسی جگہ کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ اور صحیح عقیدہ اور منہج عطا فرمائے وہ آخر الدعانہ ان الحمد رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ